السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے ڈیوائیڈ اینڈ کی کے سلسلے میں ایک مثال شروع کی تھی ایک پرابلم کی جس کو کہا جاتا ہے سلیکشن پرابلم سلیکشن پرابلم میں نے آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے اس طرح پیش کی تھی کہ آپ کے پاس فرض کریں کچھ نمبرز ہیں ٹھیک ہیں یعنی کہ اس میں ریپیٹیشن نہیں ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی نمبر لیں یاد ہے وہ سات آٹھ نمبرز اور میں نے کہا تھا کہ دس جو ہے اس کی مجھے رینک بتاؤ رینک کا مطلب تھا کہ دس سے کتنے نمبرز جو ہیں وہ چھوٹے ہیں یہ چھوٹے نمبرز نکالنے والی کاروائی جب میں نے آپ کو صرف نمبرز دکھا کے اس کے لیے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی تو لگتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ جو نمبر میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کی رینک بتاؤ آپ وہ تمام نمبرس جو ہیں ان کو سکین کریں اور جتنے نمبرز اس نمبر سے چھوٹے ہیں ان کی گنتی رکھیں ہماری مثال میں وہ تقریباً چار تھے اس حساب سے آپ کا جواب نکلا تھا کہ دس کی رینک جو ہے وہ پانچ ہے یعنی کہ دس سے چار نمبرس چھوٹے ہیں اور اس کی رینک ہوئی چار پلس ون یعنی کہ پانچ پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا ایک اور نمبر اس کی رینک بتاؤ بلکہ میں بار بار اگر یہ سوال کرتا تو آپ کو لگ یہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ جو ایلگریدم آپ نے سوچا ہے کہ بھئی ساری ارے کو سکین کرو اور جو نمبر میں نے آپ کو کہا ہے اس سے نمبر جتنے چھوٹے ہیں ان کی گنتی نکالو یہ تو کوئی آڈر اینڈ اسکوئر ایلگریدم بنتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کو یہ جو سکیننگ ہے یہ اگر میں ایک دفعہ پوچھوں تو ایک دفعہ اگر دو دفعہ پوچھوں تو پھر دو دفعہ دوسری دفعہ یہ کرنی پڑ رہی ہے پھر میں دوبارہ پوچھتا ہوں یا تیسری دفعہ پوچھتا ہوں پھر آپ وہی کاروائی کرتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ میں آپ سے بار بار نمبروں کی رینک پوچھ رہا ہوں مختلف نمبروں کی تو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ان نمبروں کو سارٹ کر لیں کیونکہ جیسے آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ اگر نمبرز جو ہیں وہ سورٹیڈ ہیں انکریزنگ آڈر میں تو ہر نمبر کی جو فائنل پوزیشن بنتی ہے اس سورٹیڈ آرڈر میں وہ اصل میں اس کی رینک بھی ہو جاتی ہے یہ مثال میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ وہ نمبرز جو ہم استعمال کر رہے تھے وہ نو نمبرز ان کو جب سورٹ کر لیں اور بلکہ ان کو ایک ہیش میپ میں ڈال لیں تو پھر میں اگر کسی نمبر کی رینک پوچھوں تو آپ میپ کو ایک سنگل انڈیکس کوری کے ذریعے یعنی کہ ایک انڈیکس کے ذریعے جو آپ ہیشن فنکشن سے آپ نکال سکتے ہیں وہ لے کے ایک اسٹیپ میں ایک آپریشن میں لک اپ آپریشن میں آپ اس نمبر کی رینک مجھے بتا سکتے ہیں میں دوسرے نمبر کا پوچھتا ہوں پھر آپ وہی کاروائی کرتے ہیں کہ اس نمبر کا ہیش ٹیبل میں جا کے انڈیکس نکالا اور اس سے اس کی رینک نکل آئی اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ یہ جو سلیکشن پرابلم ہے یہ مفید کس لیے ہے آخر اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ میں نے یہ میڈین کی بات کی جو کہ سٹیٹسٹکس میں آپ پڑھ چکے ہیں ایوریج میڈین میڈین کی وہاں پہ آپ کو ڈیفینیشن یہ بتائی گئی تھی کہ یہ وہ نمبر ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ اف نمبرز ہیں این ہیں یا این سے زیادہ جتنے بھی ہیں تو میڈین ہوتا ہے وہ نمبر جس سے آدھے نمبر جو ہیں وہ کم ہوں گے اور آدھے نمبر جو ہیں وہ سائز میں اس نمبر سے زیادہ ہوں گے اور میں نے اس کی مثال اس میڈین کے استعمال کی مثال پہلے تو یہ کہی کہ فرض کریں ایک ایگزام ہے گریڈنگ کے سلسلے میں تو اکثر آپ کو شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ایگزام کا میڈین کیا تھا آپ کو ایوریج بھی بتائی جاتی ہے لیکن میڈین سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس نمبر سے کم ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس نمبر سے زیادہ ہیں ایوریج اور میڈین ان دونوں کا استعمال میں نے آپ کو وہ سینٹرل ٹینڈنسی والی مثال کے ذریعے بھی بتایا کہ بعض کیسز میں خاص طور پہ جہاں پہ آپ نے کسی ڈیٹا سیٹ کی سینٹرل ٹینڈنسی دیکھنی ہے اور وہ ڈیٹا سکیوڈ ہے یعنی کہ ایک طرف کچھ زیادہ ہی نمبرز ہیں چاہے وہ بہت تھوڑے چھوٹے سائز کے یا زیادہ جو ہیں وہ بڑے سائز کے ہیں تو میڈین جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر معیار ہے یہاں پہ میں نے آپ کو وہ ہاؤس ہولڈ والی مثال بتائی تھی کہ فرض کریں آپ کے پاس سات گھرانے ہیں جن کی انکمز دو ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار سے لے کے سولہ ہزار تھی میڈیم نکلا تھا آٹھ ہزار جبکہ ایوریج نکلی تھی نو ہزار پھر میں نے یہ کہا کہ اگر ایک گھرانے کی انکم جو ہے وہ ایک دم سولہ ہزار سے ساڑھے چار لاکھ ہو جاتی ہے تو ایوریج جو ہے وہ نو ہزار سے اکہتر ہزار تک چلی گئی جبکہ میڈیم جو تھا وہ آٹھ ہزار پہ ہی رہا یعنی کہ اس کو میڈین کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوا کہ سارے امیر ہو گئے ہیں بلکہ آدھے لوگ ابھی بھی آٹھ ہزار سے کم کما رہے ہیں اور ٹھیک 8000 آٹھ ہزار سے زیادہ ہیں اور اگر آپ اب ایوریج کو لیں تو اس سے آپ کو پھر شک ہوگا کہ شاید کچھ گھرانے جو ہیں وہ زیادہ کمانے لگ گئے ہیں بلکہ اس مثال میں تو اصل میں یہ ہوا کہ صرف ایک گھرانے کی وجہ سے جو ایوریج ہے وہ ایک دم شفٹ ہو کے نو ہزار سے اکہتر ہزار تک چلی گئی ان مثالوں سے حاصل یہ تھا کہ یہ جو سلیکشن پرابلم ہے اور اس کی ایک خاص جو مثال یا کیس میڈین کا ہے یہ کافی مفید چیز ہے یعنی کہ اس کے لیے ہمارے پاس اگر اچھا الگردم ہو تو وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا اور اس کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے بلکہ یہ جو میڈین کیلکولیشن ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ پروگرامز، ایکسل ہے یا لوٹس ہے اس میں یہ موجود ہے کیونکہ یہ سٹیٹسٹیکل فنکشنز کا ایک اہم حصہ ہے اب الگریدمس کے حوالے سے میں نے پھر یہ سوال تجویز کیا تھا کہ آپ نے ایک لحاظ سے ایک پہلے بروٹ فورس ایلگردم سوچا کہ میں نے جو نمبر آپ کو دیا ہے پوری ارے سکین کرو اور اس نمبر سے جو چھوٹے ہیں ان کی گنتی کر لو اگر میں ایک اور کا پوچھتا ہوں آپ پھر یہی یہ کرتے ہیں لیکن بروٹ فورس وہ اس لیے تھا کہ اگر میں آپ سے بار بار یہ پوچھتا ہوں تو آپ کا یہ جو ایلگردم ہے اگر بار بار چلے تو ایونچولی یہ این اسکوئر ٹائپ کاروائی لگتی ہے وہاں پہ اس سے بہتر اسٹریٹجی یہ نکلی تھی کہ سارٹنگ کر لو ڈیٹا سارٹ کرو اس سے ہر نمبر کی رینک جو ہے وہ ایک دفعہ اس کا تعین ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جتنی دفعہ مرضی پوچھوں آپ ہر نمبر کی رینک مجھے بتا سکتے ہیں پھر یہ تھا کہ کیا آپ اب این لاگ این پہ رک جائیں این لوگ این ہی ایک الگردم ہے یعنی کہ ڈیٹا سارٹ کر لو اور اس کے بعد لک اپ کرو اس سے بہتر کیا کوئی الگردم ہو سکتا ہے کہ نہیں یاد ہے جب ہم نے ٹو ڈی میکسما پرابلم کی تھی وہاں پہ بھی ہم نے کچھ یہی روش اختیار کی تھی کہ ٹھیک ہے ایک الگردم ہم نے بنا لیا جس سے جواب حاصل ہو تو جاتا ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ کیا اس سے بہتر الگردم بن سکتا ہے کہ نہیں اور یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم آئے آپ اس کے لیے یا تو کوئی بنا بنا ایلگردم دیکھتے ہیں یا آپ خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آنا چاہیے کہ کیا اس سے بہتر ایلگردم ہو سکتا ہے کہ نہیں اب اگر اس سلیکشن پرابلم کے بارے میں سوچا جائے کہ اس کے لیے بہتر ایلگردم کیا ہو سکتا ہے تو اب سوچتے سوچتے لگتا ہے کہ میں کوشش کس طرح کروں یعنی مجھے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی کہ کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الگ جو ہے وہ n لوگ n سے بہتر کام کرے اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ٹھیک ہے اگلے ایک گھنٹے کے لیے سوچو تو شاید آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اس کے لیے بہتر الگردم ہے یقیناً اس کے لیے ایک بہتر الگردم ہے اور یہ کسی نے سوچا تھا اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے صرف ایک گھنٹہ سوچنے کے بعد یہ الگردم ڈیزائن کیا تو آئیے اب ہم اس الگردم کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں اس الگردم کا اصل میں نام ہے دا سیو ٹیکنیک یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی بیسڈ الگردم ہے بلکہ اس کی ایک ویریشن ہے جیسے کہ سارٹنگ میں ڈیوائیڈ اینڈ کانکر ہم نے کس طرح کیا کہ ہم نے ڈیٹا کو سپلٹ کرنا شروع کر دیا split کرنے کا مقصد کیا تھا وہ ڈیوائیڈ اینڈ کانکر میں جو کنکر والی بات ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہم پروبلم سائز جو ہے کسی طرح چھوٹا کر لیں یا اس کے چھوٹے حصے بنا لیں تو چھوٹے حصے جو ہیں ان کو کرنا یعنی کہ ان کا حل نکالنا شاید قدرے آسان ہوتا ہے اور یہی ہوا مرج سورٹ میں کہ جب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بناتے بناتے ایک ایسا حصہ بنایا آخر میں جس میں صرف ایک نمبر تھا تو وہاں پہ تو سارٹنگ کا معاملہ ہی کوئی نہیں وہ تو ایک نمبر خود ہی سارٹ ہے پھر ہم نے مرجنگ یعنی کہ کمبائن آپریشن کر کے واپس جب بالکل اوپر آئے تو ہمارے پاس فائنل جو آنسر نکلا وہ ڈیٹا سورٹڈ تھا یہ جو صرف ٹیکنیک ہے سلیکشن پرابلم کے لیے یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ کانکر بیسڈ ہی ہے لیکن یہ صرف نام لینے سے یا میرے کہنے سے شاید اتنی آبویس نہیں تو آئیے اب ہم اس الگریدم کے بارے میں تفصیل گفتگو کرتے ہیں لیکن ذہن میں یہ باتیں رہیں ہم یہ الگریدم کیوں بنا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہم جو ہم نے ایک الگ فی الحال سوچا ہے یہ اس سے بہتر ہے دوسرا یہ کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے ڈیوائیڈ اینڈ کونکر والی کس طرح پرابلمس کو حل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے یعنی کہ بعض کا آپ الگریدمس نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ میں اسٹریٹجی کیا استعمال کروں بلکہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کافی پرابلم جو ہیں ان کو ہم گرافز کے ذریعے سالو کریں گے وہ ایک قسم کی اسٹریٹجی بن جائے گی اسٹریٹجی سے مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس پرابلم کو کسی ایسی ڈومین میں باس کر لے جائیں جیسے کہ گرافز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے کئی الگریدمس موجود ہیں یہ ہم دیکھیں گے بعد میں فی یہ ڈیوائڈ اینڈ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اب اس سو ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اس کی خاطر پہلے میں اس ٹیکنیک کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا اور پھر میں آپ کو اس ایلگریدم کو تصویری خاکوں سے ایکچولی چلا کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور پھر ہم اس ایلگریدم کے انالسس کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے اور جو کہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ بہتر ہے تو یقیناً یہ ہوگا کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ n لاگ n سے بہتر نکلے گی تو آئیے اب اس ٹیکنیک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم وہ الگریدم بناتے ہیں اور پھر ہم مثال دیکھیں گے وی ول یوز اے ویریشن آف دا ڈیوائڈ اینڈ کانکر سیو ٹیکنیک یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے البتہ اس میں ایک تھوڑی سی ویریشن ہے اور وہ یوں ان ڈائڈ اینڈ کانکر وی بریک دا پرابلم ان ٹو اے نمبر اور اسمالر سب پرابلمس وچ وی سالو ریکرسولی یہ یاد ہے مر شارٹ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جب ہم ایک دفعہ اسپلٹ کرتے تھے تو ہمارے پاس جو دو حصے بنائے جو بنے جو سب پرابلمس تھی ان کے اوپر ہم نے مر سارٹ ریکرسلی اپلائی کی یعنی کہ جو الگریڈم ہم رے پہ استعمال کر رہے ہیں وہی وہ ہم n اوور 2 پہ استعمال کریں گے پھر ہم نے اس کو n اوور 4 پہ استعمال کیا اور یوں کرتے کرتے ہم ایک سنگل ایلیمنٹ تک پہنچ گئے تو یہ بات میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ وی بریک the problem into smaller اسمالر پرابلمس وچ وی سالو ہاں یہ ہم نے ضرور سوچا تھا جو ریکن ہے وہ آخر میں جا کے کہیں رک جائے ان دا سلیکشن پرابلم وی آر لوکنگ فار این آئٹم وی ول ڈیوائڈ دا پرابلم ان ٹو سب پرابلم ہاؤ ایور وی ول ڈسکارڈ دوز اسمال سب پرابلمس فار وچ وی ڈیٹرمن دے ڈو ناٹ کنٹین دا ڈیزائرڈ اینسر دا یہاں پہ میں نے البردم کی تفصیل تو نے بھی بتائی کہ وہ کیسے کام کرے گا البتہ فی الحال میں سرسری طور پہ کاروائی کے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں فی الحال ان کو ذہن نشین ہی کیجیے پہلی بات یہ کہ ہم ڈیوائیڈ اینڈ کونکر استعمال کریں گے البتہ ایک ویریشن اور وہ یہ مرز شارٹ میں ہم نے جب دو حصے کیے اور ان دو حصوں کے فردر چار حصے بنائے پھر آٹھ اور یوں کرتے کرتے ہم ایسے حصوں پہ, پہ پہنچ گئے جن میں صرف ایک نمبر تھا تو پھر ہم نے ان ساروں کو کمبائن کرتے کرتے واپس like جو بنا اس کی روٹ کی جانب آئے تھے اور ہمارے پاس پھر سے وہ فائنل ارے واپس آ گئی لیکن اس دفعہ وہ فائنل ارے جو تھی وہ سورٹیڈ تھی اس دفعہ البتہ ہم یا جو ہماری ارے ہے فرض کریں یہ سلیکشن پرابلم کے لیے ہم ایلگر بنا رہے ہیں ہمارے پاس ارے آف نمبرز ہے اس کے ہم حصے بنائیں گے اور اس میں ہم ایک خاص رینک کا ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں یہ سوال ذہن میں رکھیں کہ ہم سلیکشن پرابلم میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ سوال یہ کہ گیون این نمبرز میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے وہ نمبر ڈھونڈو جس کی رینک کے ہے بجائے یہ کہ میں کہوں جس کی رینک چار یا پانچ یا چھ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان نمبروں میں سے مجھے رینک K کا نمبر بتاؤ اب یہ K کیا ہو سکتا ہے یقینا یہ 1 تھرو N بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کے جو ہے وہ N 1 ون اوور 2 ہے خاص طور پہ اگر N جو ہے وہ ہے تو یہ خاص ویلیو کے کی اگر آپ استعمال کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان نمبرز کا میڈین بتاؤ تو یہ ہے وہ پرابلم اب اس میں ہم کیسے اس کو حل کریں گے اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم ایک ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں اس دفعہ ہم سارے ایلیمنٹ کو سارٹ نہیں کر رہے بلکہ ایک خاص ایلیمنٹ کی تلاش میں ہیں جس کی رینک K ہے جیسے کہ میں نے مثال میں کہا تھا کہ دس کی رینک بتاؤ میں اس کو ایسے بھی پوچھ سکتا تھا کہ ان نو نمبروں میں سے رینک فائیو والا نمبر مجھے بتاؤ اس کے جواب میں آپ مجھے کہہ سکتے تھے کہ وہ تو دس ہے اگر میں کہتا کہ رینک نائن والا نمبر بتاؤ تو آپ مجھے وہ آخری نمبر بتاتے اور اگر میں کہتا کہ رینک چار والا نمبر بتاؤ تو یہاں پہ آپ فوراً سمجھ جاتے کہ میں اب کہہ رہا ہوں مجھے میڈین بتاؤ اب چونکہ ہم ایک نمبر کی تلاش میں ہیں تو کاروائی کچھ یوں ہوگی کہ ہم اپنی ارے کو ڈیوائیڈ کریں گے تلاش کی خاطر البتہ جب ہم اس کے حصے کر لیں گے تو جن حصوں میں یا جس حصے میں ہمیں وہ رینک والا نمبر نہیں ملا یعنی کہ اس حصے میں تو نہیں ہے تو ہم اس حصے کو سینس ڈسکارڈ کر دیں گے یعنی کہ اس میں آئندہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ باتیں ذرا ابھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اس ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی یہ جو ویریشن ہے وہ یوں ہوگی کہ ہم پرابلم کے حصے تو بنائیں گے ان حصوں پہ ہم کچھ سرچ کریں گے اور جس حصے میں ہمیں چیز نہیں ملے گی اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے یعنی کہ آئندہ سرچز میں وہ شامل نہیں ہوگی آئیے اب کچھ ایل کاروائی اب کرتے ہیں یعنی کہ اس سوڈو کوڈ کی جانب چلتے ہیں جس سے پتا یہ چلے کہ آخر یہ بات ہو کیا رہی ہے ہیئر از ہاؤ دا سیو ٹیکنیک ول بی اپلائڈ ٹو دا سلیکشن پرابلم وی ول بگین ود یہ اب میری وہ ارے ہے جس میں وہ نمبرس ہیں اور یہ وہ این نمبرس ہیں جو کہ بائی دا وے سورٹیڈ نہیں ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وی آر گیون اٹ ہاں ہمیں مل سکتی ہے کیونکہ یہ تو ڈیٹا ہے یہ نہیں میں کہتا کہ جو بھی ہمیں یہ ڈیٹا دے وہ اس کو انسورٹیڈ دے اور یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ وہ ہمیں سورٹڈ دو ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے ایک رے دے دی دیٹ آف نمبر وی ول پک این آئٹم فروم دی فیورٹ ایلیمنٹ which we will denote by x we will talk about how an item is chosen as a pivot later for now just think of it as a random element of a اچھا ان میں میں نے چند باتیں کہیں ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں ارے ملی اس ارے میں سے ہم نے ایک نمبر کو چوز کیا پوزیشن نہیں ایک نمبر چوز کیا اس میں فرض کریں این نمبر اس نمبر کو میں کہتا ہوں کہ وہ ایکس ہے یہ ایکچول ڈیٹا آئٹم ہے اب یہ بھی میں نے کہا ہے کہ یہ میں نے کیسے چنا یہ فی الحال کی بات فور دا ٹائم بینگ یہ سمجھے کہ یہ میں نے نمبر چن لیا اور اس کو میں نے پیویٹ ایلیمنٹ کہا اچھا اب جب ہم نے اس پیوٹ کو چن لیا تو پھر ہم اب یہ کاروائی کرتے ہیں we partition A into three parts. AQ contains the pivot element. A 1 through Q minus 1 will contain all the elements that are less than X and A Q plus 1 through N will contain all the elements that are greater than X. within ان ایچ سب رے دا آئٹمس میں اپیئر انی آرڈر آپ کو کارٹ یاد ہے ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے کوک سارٹ کے بارے میں بات کی تھی یہ وہی پارٹیشن ایلگردم ہے اور یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے یہ وہی چیز ہے یعنی کہ آپ ایک رے لیں اور اس میں سے کسی نمبر کو چن لیں کسی کو بھی رینڈملی چن لیں یا کسی خاص طریقے سے بلکہ سارٹ کے حوالے سے یا اس کیس میں بھی جو پیبٹ کی سلیکشن ہے اس کے لیے بھی ایلگردمس ہیں فی الحال میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آپ رینڈملی کسی کو چنیے اور اگر آپ کو وہ پارٹیشن ایلگردم یاد ہے تو دیکھا اگر آپ اس کو یاد کریں تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ارے کے ایلیمنٹس کو ہم نے شفل کر دیا اس طرح کہ جتنے ارے کے ایکس سے چھوٹے تھے ان کو ہم نے ایکس کی ایک جانب کر دیا اور جتنے ایلیمنٹس ایکس کے بعد تھے ان کو ہم نے دوسری جانب کر دیا اگر ہم یہ ری شفلنگ کرتے ہیں کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ سے نمبر چھوٹوں کو ایک طرف ایلیمنٹ سے, سے جتنے نمبر بڑے ہیں ان کو دوسری طرف کر دیں تو اس ارے کی پارٹیشن ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو ایک شارٹ کو یاد کریں تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ پارٹیشن کی بنا پہ ارے کے اصل میں تین حصے بن جاتے ہیں ان میں ایک حصے میں ایکس سے کم نمبر پھر ایک حصے میں یہ اکیلا ایکس یعنی کہ پیوٹ ایلیمنٹ اور اس کے بعد بکیا حصے میں ایکس سے بڑے نمبر میں آپ کو اس تصویری خاکے سے یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ دکھاتا ہوں کیونکہ سلیکشن میں بھی ہم اسی پارٹیشننگ الگردم کو استعمال کریں گے رینک کے ایلیمنٹ کی تلاش کی خاطر یہاں پہ اب میں نے ایک ارے دکھائی ہے فائیو نائن ٹو سکس فور ون تھری اور سیون ہم سارٹنگ نہیں کر رہے ہمارے پاس یہ ایک ارے ہے اور اس ارے سے ہم ایک رینک والا آئٹم ڈھونڈنا چاہتے ہیں بلکہ بعد میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ شاید ایک بڑی ارے کا ایک حصہ ہے جس میں ہمیں شک ہے کہ رینک کے کا ایلیمنٹ موجود ہے فی الحال آپ اس کو پارٹیشننگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور وہ یوں کہ ارے جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ میں ون نہیں کہہ رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سب ارے ہوگی جو کہ ایک لارجر ارے کا حصہ ہے تو وہ سب رے جو ہے وہ پی سے لے کے آر تک ہے اس میں آر یقینا پی سے بڑا ہے اب آپ نے پارٹیشننگ کرنی ہے تو پہلا کام کہ ان نمبروں سے میں ایک ایلیمنٹ کو چوز کرتا ہوں اور وہ میرا پیوٹ ہوگا اور جیسے کہ میں نے دکھایا ہے میں نے نمبر چار کو چن لیا اب یہ وہی بات کہ میں نے چار کیوں چنا یہاں پہ میرا جواب ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میری مرضی لیکن مرضی میں نے فی الحال رینڈم سلیکشن سے کی کہ ایک رینڈم نمبر میں نے پی اور آر کے درمیان چنا اور جو بھی آیا اس کی مناسبت سے میں نے نمبر چار کو سلیکٹ کر لیا یہ اب میرا پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا اب میں نے اس پیوٹ کو لے کے یہ جو سارے نمبرز ہیں ان کا جائزہ لینا ہے اور کرنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے نمبرز ہیں صرف یہ نہیں یہ سارے نمبرز پانچ نو دو چھ ایک تین سات ان ساروں کو اس طرح ری ارینج کروں کہ چار کی دائیں جانب وہ نمبرز آئیں جو چار سے چھوٹے ہیں اور چار کی بائیں جانب وہ نمبرز آئیں جو کہ چار سے بڑے ہیں اور یہ اب وہ پارٹیشننگ ہے اچھا اب میں نے پارٹیشنگ جب کر دی تو اس کا میں اب آپ کو نتیجہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے چار جو ہے وہ اب اس ارے میں شفٹ ہو کے یہاں پہ آ گیا ہے یہاں پہ میں نے وہ ایکس پی لکھا ہے کہ چار میرا اصل میں وہ ڈیٹا آئٹم ہے جو کہ پیوٹ بنا وہ اپنی فائنل پوزیشن کیو پہ آ گیا ہے اور کیو یقینا پی اور آر کے درمیان ہے اچھا اب جائزہ لیجئے فور سے لیفٹ پہ جتنے ارے ایلیمنٹس ہیں تین ایک دو کیا یہ چار سے چھوٹے ہیں یقینا اس جانب جائزہ لیجئے کیا یہ نمبرز جو ہیں یہ چار سے بڑے ہیں یقینا ایسا ہے تیسری یہ بات کیا یہ نمبرز سارٹیڈ ہیں نہیں کیا یہ نمبرز سارٹیڈ ہیں نہیں ایک لحاظ سے کیا ہمیں ضرورت ہے کہ یہ نمبرز سارٹیڈ ہوں خیر فی الحال جہاں تک یہ صرف ٹیکنیک کی بات ہے اس سے تو شاید آپ کو جواب حاصل نہ ہو آپ کو شاید یہ لگے کہ نہیں می بی ان کو سارٹیڈ ہونا چاہیے لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک سرو ٹیکنیک کا تعلق ہے یا یہ جو سلیکشن پرابلم ہے اس میں ہمیں سارٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی تو ساری بات تھی ہم سارٹنگ ہی کو تو ہی اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم سارٹنگ کرنے لگ پڑے تو پھر وہی این لوگ این والی بات ہو جائے گی تو یہ جو ترتیب ہے اس میں جو خاصیت ہے وہ یہ چار ہمارا پیوٹ اس کی لیفٹ پارٹیشن جو ہے یہ دیکھیں یہ پارٹیشننگ اب ہو گئی ہے تین حصے ایک حصہ یہ ایک اکیلا چار ایلیمنٹ اپنے حصے میں اور بقیہ سارے نمبر اپنے حصے میں یہ اب ڈیٹا پارٹیشن ہے یہ وہ پارٹیشننگ الگریدم ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے سارٹنگ کے حوالے سے کوئک سارٹ میں استعمال کیا تھا اور بلکہ اگر آپ وہ الگریدم دوبارہ یاد کریں کوئک سارٹ کا تو اس میں پھر ہم نے فردر یہ کیا تھا کہ یہ جو حصے دو بنے ایک چار سے چھوٹا اور ایک چار سے بڑا ان پہ ہم نے ریکرسولی کوئک سارٹ کو کال کال کیا اور اس نے فردر اس کو پارٹیشن کیا اب فی الحال ہم کوئی شارٹ کی بات نہیں کر رہے یہ بعد میں ہم کریں گے تو فی الحال اس پارٹیشن الگریزم کو آپ یاد بھی کر لیجئے اور اب میں نے چونکہ یہ مثال آپ کو دکھائی ہے تو اس کو دیکھ کے یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ کیا کر رہی ہے جو بات اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو چار ہے یہ پارٹیشن کے بعد کہاں گیا ہے اگر آپ ان نمبروں کو دیکھیں تو ان میں چار جو ہے اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گیا ہے یعنی کہ اگر میں ان نمبرز کو سارٹ کر دیتا تو اگر آپ ان نمبروں کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تین نمبرز جو ہیں تین ایک دو اگر ان کو میں سارٹ کر دوں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ چار کی دائیں جانب چلے جائیں گے وہ نیچے ہی رہیں گے یعنی کہ کیوں جو ہے رینک کے حساب سے چار کی آخری ریسٹنگ پوزیشن ہے اور اگر پی کی ویلو ایک ہوتی اور آر کی ویلو فر ایگزامپل ان ہوتی تو جو کیو کی ویلو نکلے گی وہ اصل میں نمبر فور کی رینک ہے یہ سارٹنگ میں, میں میں نے یہ بات بھی کہی تھی کوک سارٹ کے حوالے سے کہ جو پارٹیشن یا پیوٹ ایلیمنٹ ہے جب آپ پارٹیشننگ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی فائنل پوزیشن میں آ جاتا ہے سورٹ ڈیٹا کے حساب سے پھر وہ کبھی نہیں ہلتا دوسرے ادھر سے ادھر ہوتے رہیں گے یہ وہیں رہے گا اچھا اب کچھ بات بنتی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ اگر پارٹیشننگ کے بعد اپنی رینک پہ آ جاتا ہے جو اس کی رینک ہے تو اب ہم سلیکشن کے حوالے سے اس کا کیا کریں تو اصل میں اب میرے خیال میں وہ فائنل جواب سامنے آ گیا میں نے سوال کیا تھا کہ مجھے رینک کے جو ہے وہ والا نمبر تلاش کر کے دو آپ نے ایک پیورٹ چنا وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آیا اور وہ نکلی کیو اب آپ یہ سوال کریں کہ کیا کیو جو ہے وہ کے برابر ہے یعنی کہ میں نے کہا تھا کہ رینک فائیو نمبر ڈھونڈو یعنی کہ ان نمبروں میں جس کی رینک فائیو ہے وہ مجھے تلاش کر کے دو آپ نے یہ پارٹیشننگ کی پارٹیشننگ کے بعد جو پیوٹ تھا وہ اپنی پوزیشن کے حساب سے یا کیو کی ویلو کے حساب سے کیو نکلا فائیو اس کا کیا مطلب ہے کیا یہ وہی ایلیمنٹ نہیں جن کی جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں یہ وہ ایلیمنٹ نہیں جو کہ رینک 5 رکھتا ہے یقیناً یہ وہ ہے اب اگر کیو جو ہے وہ K کے برابر نہیں تو پھر کیا کریں چلیں وہ کیسز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جو نمبر آپ کو ملا یہ کیو جو ہے وہ K سے چھوٹا ہے یعنی کہ یہ جو پیوٹ ہے یہ Q کے حساب سے یا کیو کی ویلیو نکلی تین آپ ہیں پانچ والی رینک کی تلاش میں تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ وہ نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے اور جو جس نمبر کی یا وہ رینک والا نمبر یعنی کہ پانچ جس کی آپ کو تلاش ہے پھر وہ کہاں ہے کیا وہ اس پیوٹ والے ایلیمنٹ سے جو لیفٹ کا والا حصہ ہے یعنی کہ اس سے جو چھوٹا ہے اس میں ہوگا کی کیا وہ اس سے دائیں والے حصے میں ہوگا یعنی کہ اگر اس چار کی پوزیشن کیو جو ہے وہ نکلی تین اور آپ تلاش کر رہے ہیں رینک فائیو والے تو کیا ممکن ہے کہ رینک فائیو جو ہے وہ پوزیشن تین والے نمبروں سے کم والے نمبر والی پوزیشن پہ ہو سکتا ہے نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں وہ کہاں ہوگا وہ اس پارٹیشنڈ ارے کے جو دو حصے بنے اس میں جو پیوٹ ایلیمنٹ کے رائٹ right والا حصہ ہے یعنی کہ پیوٹ ایلیمنٹ سے بڑے جو نمبرز ہیں ان نمبروں میں کہیں ہے تو اب آپ کیا کریں کہ ایک حصہ جو ہے اس میں فردر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ پیوٹ ایلیمنٹ کو بھی ڈسکارڈ کر دے کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے اب آپ وہ دوسرا حصہ لیں جس میں کہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو ایلیمنٹ ملے گا جس کی رینک اب وہ کے ہے آئیے اب یہ جو ساری باتیں میں نے کی ان کو ہم ایمکار میں سوڈو کوڈ کی فارم میں لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ایلگردم بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو پھر ایک تصویری خاکے سے اس پورے ایلگردم کو چلا کے دکھاتا ہوں the rank of the دا فیورٹ is q کیو p پی پلس ون ان جب میں نے آپ کو یہ مثال دکھائی تھی اے پی تھرو آر تو میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ ہم ڈیوائڈ اینڈ میں ارے کے حصے کریں گے بلکہ ان حصوں کو بعض کا ڈسکارڈ بھی کر دیں گے تو اب چونکہ ہم ون تھرو این تو نہیں کام کر رہے ہم پی تھرو آر کام کر رہے ہیں تو جو اس سب Array میں رینکنگ بنتی ہے اس کے لیے ہمیں یہ ایکسپریشن استعمال کرنا پڑتا ہے کہ مائنس P پلس ون اب فرض کریں اگر پی ہے تو پھر یہ کیا بنتا ہے پی کو 1 ڈالیے 1 1 کینسل ہوئے آپ کے پاس پیورلی Q آ گیا یعنی کہ اگر ارے 1 تھرو آر 1 تھرو N ہوتی یا یہ کہ 1 تھرو R بھی ہوتی تو تب کیو کی پوزیشن اصل میں شروع کے 1 ایلیمنٹ سے لے کے کیو ہی بنتی لیکن چونکہ ارے جو ہے وہ پی سے شروع ہو رہی ہے پی اب ہم انڈسیز کے طور پہ یا پی اور آر اور کیو کو انڈسیز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہمیں رینک کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ پارٹیشننگ کے بعد کیو مائنس پی پلس ون رینک رکھتا ہے اس کی مثال میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا فی الحال یہ ایکسپریشن ذہن نشین کیجیے اگلی بات میں نے کہی ہے کہ فرض کرے میں ایک ویریبل کہہ لیں اگر پروگرامنگ لینگویج ہے یا میں نے سمپلی ایک ویریبل uh, بنایا رینک ایکس اس کو میں نے ویلیو دی کیو مائنس پی پلس اور اس کی وجہ اب یہ تیسری سٹیٹمنٹ کہ اف کے از to rank رینک یعنی کہ k کی ویلیو کیو مائنس پی پلس کے برابر ہے دین دا پیوٹ از دا اسمالسٹ یہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہنے کا کہ اگر یہ اسینڈنگ آرڈر میں ارے سارٹ ہو جائے تو رینک کے ایلیمنٹ ڈھونڈنے کا مطلب ہے کیت اسمالسٹ ایلیمنٹ بلکہ یہاں پہ ایک دم ذہن میں آپ کے بات وہ ہیپ والی آنی چاہیے کہ اگر آپ کیتھ اسمالسٹ ایلیمنٹ ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے لیے ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہیپ بنائیں اور اس کو کے دفعہ اس میں سے ایلیمنٹس ریمو کریں من ہیپ میں سے اور جو کیتھ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو رینک کے والا ملے گا البتہ وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ ہیپ سے نمبرز نکال دیتے تھے تو اگر میں پوچھوں کہ اب مجھے کے مائنس والا دو تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہیپ سے نکل گیا لیکن یہ اسمالس پروبلم جو ہے وہ بھی یہ رینک کے ذریعے یا سلیکشن کے ذریعے حل کی جا سکتی ہے آگے چلیے دین رینک ایکس دین سرچ اے پی تھرو کیو مائنس 1 یہ وہی بات کہ اگر جو ایلیمنٹ آپ کے پاس آیا اس کی رینک جو ہے وہ جس رینک کی آپ کو تلاش ہے یعنی کہ اس سے بڑی نکلی تو اس کا مطلب ہے جس کی آپ کو تلاش ہے وہ پارٹیشننگ کے حساب سے جو نچلا حصہ ہے یا چھوٹے والا حصہ ہے اس میں موجود ہے اب اس میں تلاش کرو اور وہ کیسے ریکرسولی یعنی کہ یہ جو ہمارا سلیکشن یا جو ڈھونڈنے والا پروسیجر ہوگا یہ ریکرسیولی کام کرے گا اور آخری بات کہ اگر کے رینک ایک سے بڑا ہے تو پھر اوپر والا حصہ وہ پارٹیشن ایلیمنٹ جو ہماری ایریا بنی ہے اس کے اوپر والے حصے میں تلاش کرو because وہ وہاں پہ ملے گا اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کے مائنس کیو پوزیشن رینک ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان میں سے کیو ایلیمنٹس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ بات جو ہے یہ بعد میں میں ابھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا فی الحال آپ ذہن نشین کیجئے یہ کاروائی کہ ہم پیوٹ ایلیمنٹ کو لے کے پارٹیشننگ کے بعد کیو کی ویلیو لیں گے اس سے ہم رینک ایکس بنائیں گے اس کو ہم کے سے کریں گے اور ان تین کیسز میں پہلے کیس میں تو جواب مل گیا البتہ دوسرے دو کیسز کے کی کی کی لیس دین رینک ایکس اور کے گریٹر دین رینک ایکس کے کی کیس میں ہم ریکرسولی سلیکشن الگردم کو چلائیں گے ایک چھوٹے حصے پہ اب ہمارے پاس تقریباً تمام تفصیل موجود ہے جس سے ہم سوڈو کوڈ میں اب یہ پورا الگردم بنا سکتے ہیں تو آئیے پہلے ہم یہ الگردم دیکھتے ہیں سوڈو کوڈ کی فارم میں اور پھر میں ایک تصویر خاکے سے اس الگردم کو چلا کے دکھاؤں گا آپ کو تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور پھر ہم اس کے انالس کریں گے تو پہلے اس الردم کا سوڈو کوڈ دیکھ لیجیے یہ وہ سلیکٹ پروسیجر اب آپ کے سامنے ہے جس کو میں نے ایک ارے بھیجی اے لیکن دیکھیے میں یہاں پہ اس کا سائز نہیں بھیج رہا بلکہ میں پی اور آر یعنی کہ وہ رینج ہے جو کہ میں بھیج رہا ہوں جس میں میں نے کہا ہے کہ تم رینک K جو کہ اب آخری جو آرگیومنٹ ہے وہ ہے انٹ کے تو پوری جو آرگیومینٹ لسٹ ہے اس سے مطلب یہ بنا کہ ارے اے لو جو کہ ایکچولی ون through این ہی ہے لیکن اس کے پی تھرو آر والا حصہ جو ہے اس میں رینک کے والا ایلیمنٹ ڈھونڈو اور یہ کے بائی دا وے چینج ہوگا وہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے تو آئیے اب اس ایلگردم میں چلتے ہیں اس میں اب یہ ہے کہ چونکہ ریکرجن ہم استعمال کریں گے تو ہمارے پاس کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے یہ ریکرجن رک جائے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے فی یہ کہ اگر پی از اکو ٹو آر یعنی کہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو پھر ہم اس case میں A, ہی ریٹرن کر دیں گے کیونکہ ایک اکیلا ایلیمنٹ ہی اپنی رینک رکھتا ہے آگے چلے تو یہاں سے اب وہ اصل کاروائی شروع ہوئی ایکس جو ہے اس کو میں نے ایک پروسیجر چوز پیوٹ کال کر کے چنا یہ چوز پیوٹ کو میں نے کیا دیا ارے اے دی پی تھرو آر یہ دو پی اور آر انڈسیز بھیجے اور اس پروسیجر نے یہ کرنا ہے کہ ارے اے کا حصہ پی تھرو آر اس میں جتنے ایلیمنٹس ہیں ان میں سے کسی کو چن کے ایک ایلیمنٹ کو مجھے وہ بھیج دے جس کو میں نے ایکس میں رکھ لیا اس کے بعد ایکس کو لے کے اب میں اپنے پارٹیشن ایلگردم کو کال کرتا ہوں یا پارٹیشن پروسیجر کو کال کرتا ہوں اور اس کو میں دیکھیے پی آر اور ایکس اے پی آر تو آپ کے سامنے تھے پہلے ایکس جو ہے یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ ہے اس کو میں نے پارٹیشن پروسیجر کو بھیجوایا اس نے دو باتیں کی ایک تو یہ جو ارے اے پی تھرو آر ہے اس کا یہ پی تھرو آر والا حصہ اس نے اس کو پارٹیشن کر دیا ہے یعنی کہ پی تھرو آر اگر میرے سامنے ہو تو اس کے تین حصے ہوں گے ایکس ایک حصے میں ہوگا اس کی بائیں جانب چھوٹی ویلیوز ایکس اور اس کی دائیں جانب بڑی ویلیوز جو کہ میں نے تصویری خاکے میں آپ کو دکھائی تھیں اب جب مجھے کیو ملا تو دیکھیے اب میں نے وہ رینک ایکس جو ویریئبل تھا اس کی ویلو کیلکولیٹ اس طرح کی کہ کیو جو مجھے پارٹیشن نے بتایا مائنس 1 اور اب یہ وہی آرگیومنٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر کے جو ہے وہ رینک ایکس کے برابر ہے تو دین ریٹرن ایکس کیونکہ دیکھیے سلیکٹ نے رینک کے والا ایلیمنٹ بھیجنا ہے اور وہ اب میں بھیج رہا ہوں اس ایکس کے ذریعے اگر تو رینک ایکس جو ہے وہ کے سے بڑا ہے یا یہ اسٹیٹمنٹ کہ اف کے از لیس دین ٹو ایکس تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں سلیکٹ کو ریکرسلی کال کرتا ہوں اور دیکھیے کہ انڈسیز کیا ہے اے کو پی کوما کیو مائنس یہ والا کون سا حصہ ہے یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ سے جو چھوٹے ایلیمنٹ ہیں ارے پی تھرو آر کے یہ وہ ہیں اور میں نے رینک کے مجھے دو اس برے میں سے یہاں پہ دیکھیے اب وہ ڈیوائیڈ والی بات آ رہی ہے اور اگر اگر کے رینک ایکس سے بڑا ہے تو پھر دیکھیے میں سلیکٹ کو کیسے کال کر رہا ہوں کیو پلس ون جو کہ اس پیوٹ ایلیمنٹ سے اگلا جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہاں کا انڈیکس ہے کیو پلس 1 سے R البتہ رینک جو ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ K نہیں بلکہ مائنس کیو اب یہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ اب میں آپ کو ایک تصویری خاکے سے دکھاؤں گا تصویری خاکے میں ہم یہ کریں گے کہ یہ جو الگریڈم ہے یہ ہم ایک ارے پہ چلاتے ہیں آپ اس ایلگردم کو ذہن نشین ایسے کیجیے کہ ہم ارے کی سب سے پہلے پارٹیشن کریں گے ایک پیوٹ ایلیمنٹ کو لے کے اس کے بعد وہ کے اور رینک ایکس کا کمپیرزن کریں گے اور جس حصے میں ہمیں امید نہیں کہ یہاں پہ وہ ایلیمنٹ موجود ہے رینک کے کا اس کو ہم ڈسکارڈ اس طرح کریں گے کہ اس کے اوپر ہم سلیکٹ کو دوبارہ کال نہیں کریں گے بلکہ یہ جو دوسرا حصہ ہوگا اس پہ ہم سلیکٹ کو کال کریں گے اس تصویر میں میں نے اصل میں یہ الگرودم اب پوری ایک ارے پہ چلایا ہے جس میں میں ایک خاص رینک والا ایلیمنٹ تلاش کرنا چاہتا ہوں تو آئیے اس تصویر کے حصے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگرودم کیسے کام کر رہا ہے اس حصے میں میں نے یہ مکمل ارے دکھائی ہے جس میں ایلیمنٹس ہیں پانچ نو دو چھ چار ایک تین اور سات اور نیچے میں نے لکھا ہے انیشل کے ایکل 6 یہاں پہ ارے میں نے ورٹیکلی دکھائی ہے وہ اس لیے کہ میں یہ تصویر میں یہ ساری اریز اور ان کے حصے دکھانا چاہتا تھا اصل میں بات یوں ہے کہ یہ جو پانچ ہے یہ ارے کی پوزیشن 1 پہ ہے 9 جو ہے پوزیشن دو پہ ہے اور اس کے بعد 2, 6, 4, 1, 3, 7 اور اگر میں اس کو ہارزونٹلی دکھاتا تو یہ پوزیشن ون بنتی اور پوزیشن این پہ نمبر سیون ہوتا اچھا اب میں نے سلیکٹ کو کال کیا ہے کہ اس رے کو لو اور اس میں سے مجھے کے ایكو سکس یعنی کہ اسمالسٹ یا سكس اسمالسٹ یا رینک 6 والا ایلیمنٹ ڈھونڈ کے بتاؤ اب آپ اگر وہ پرانا ایلگریدم سوچیں کہ میں ان نمبرز کو سوٹ کر لیتا ہوں اور اس سے پھر چھٹا ایلیمنٹ ڈھونڈ لوں خیر وہ کاروائی تو ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم نہیں کر رہے تو اب ہم اپنا سلیکٹ پروسیجر چلائیں گے اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ ایک پیوٹ ایلیمنٹ کو چوز کیا تھا اس کے لیے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہم ایک پروسیجر کال کریں گے جس کو ہم اس ارے کا یہ حصہ دیں گے اور وہ ہمیں یہ پیوٹ ایلیمنٹ دے گا جو کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ چار جو ہے وہ پیوٹ ہوگا اب اس کے بعد میں نے پارٹیشننگ کی پارٹیشن کی بنا پہ صورت حال جو سامنے آئی وہ میں نے یہاں پہ دکھائی ہے اس میں دیکھیے اب کیا ہوا چار جو ہے وہ پوزیشن کے لحاظ سے اوپر آ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبر اس سے چھوٹے ہیں تین ایک اور دو وہ اس سے اوپر یا اگر یہ ہوریزونٹل ہوتی تو اس کی لیفٹ سائٹ پہ آ گئے ہیں اور جو نمبر اس سے بڑے ہیں وہ چار سے نیچے چلے گئے ہیں یہ میرا انیشل نمبر یہ میرا آخری نمبر سارٹیڈ یہ نہیں البتہ اب یہ پارٹیشن ہو گئے اب آئیے اس پیوٹ ایلیمنٹ کی پوزیشن تلاش کرتے ہیں وہ کیا ہے ارے میں اس کی پوزیشن نمبر چار ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اپنی فائنل پوزیشن میں آ چکا ہے اگر ہم اس کو سوٹ کر رہے ہوتے یا رینک کے حساب سے یہ اب اپنی فائنل رینکنگ میں آ گیا ہے اور اس کی وجہ کیا دیکھیے اس سے کتنے نمبر چھوٹے ہیں ایک دو تین یعنی کہ اس کی رینک چار ہے یہ کس پوزیشن پہ ہے یہ پوزیشن چار پہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فور جو ایلیمنٹ ہے اس کی رینک چار ہے اور یہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکا ہے البتہ ہمارے لیے سوال تھا کہ سکس رینک والا پوزیشن یا سکس رینک والا نمبر ڈھونڈو وہ دیکھیے جو میں نے شروع میں انڈیکیٹ کیا تھا کے ایکول سکس اب رینک ایکس جو ہے وہ بنی چار کے کی ویلیو ہے سکس کیا کے کی ویلیو رینک فور سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے بڑی ہے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس ساری ارے میں رینک سکس والا نمبر جو ہے وہ کہاں ہوگا اس صورت میں جبکہ میں نے اس کو اس طرح پارٹیشن کر دیا کیا یہ ممکن ہے کہ رینک سکس والا ایلیمنٹ ان تین نمبروں میں ہوگا جبکہ جو پیوٹ ایلیمنٹ چار ہے اس کی رینک چار ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا یقیناً یہ ایسا ہے کہ جس ایلیمنٹ کی ہمیں تلاش ہے وہ ان چار ایلیمنٹس میں کہیں ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا ہے لیکن اتنا ہمیں ضرور پتا چل گیا کہ وہ ہے تو یہاں پہ ہے تو اب دیکھیے میں نے کیا, کیا کہ اس حصے کو تین ایک دو اور یہ پیوٹ ایلیمنٹ کو میں نے اب چھوڑ دیا اور میں نے صرف اتنا حصہ ارے کا لیا اب وہ بات پی اور آر والی سامنے آئی اچھا اس کے اوپر میں نے ریکرسلی سلیکٹ کو کال کیا البتہ دیکھیے کہ اب رینک سکس نہیں میں تلاش کر رہا اب میں رینک سکس مائنس فور اکول ٹو تلاش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ ارے ساری ہوتی لیٹس اے سورٹریڈ تو سکس کا مطلب تھا کہ جو چھٹی پوزیشن میں ایلیمنٹ ہے یعنی کہ جہاں پہ یہ نو ہے یہاں پہ جو بھی ایلیمنٹ آتا وہ رینک سکس والا ہونا تھا اب چونکہ میں نے اس کے پہلے چار ایلیمنٹس کو ڈسکارڈ کر دیا اور ارے کو میں اب ادھر سے شروع کر رہا ہوں تو اس نسبت سے یا یہ جو پوزیشن ہے یہ کیا بنتی ہے یہ اب چھ نہیں یہ دو ہے یعنی کہ اتنے حصے میں جو اوریجنلی چھ والا رینک رکھتا تھا نمبر وہ اتنے حصے میں رینک کیا رکھتا ہے دو اس بنا پہ میں نے K کو اپ ڈیٹ کیا سکس مائنس فور جو کہ آپ ایل اگر یاد کریں اس میں تھا کے مائنس کیو دیکھیے کیو جو تھا وہ اس کی پوزیشن تھی یعنی کہ اس پیوٹ فور کی اس کے نتیجے میں نکلا کیو اب میں اس کے اوپر دوبارہ سلیکٹ چلاتا ہوں سلیکٹ نے سب سے پہلے کام کیا ایک پیوٹ چنا اور چونکہ وہ رینڈم سلیکشن ہے تو اس دفعہ اس نے کہا نمبر سات ساتھ کو لے کے میں نے پارٹیشننگ کی جس کا نتیجہ نکلا یہ سب اب اس کے دو حصے بلکہ تین حصے اس میں سے نمبر 6 اور نمبر پانچ سات سے کم ہے تو وہ اوپر آ گئے ساتھ اپنی فائنل جگہ پہ آ گیا ان نمبروں کی نسبت سے اور جو نمبر ساتھ سے بڑا ہے وہ اب یہاں پہ آ گیا اور اس میں اب نمبر ساتھ جو ہے اس کی رینک دیکھیے کیا ہے اتنے حصے میں وہ بنتی ہے ایک دو تین جو کہ ایکچولی کیو کی ویلیو ہے جہاں پہ یہ سیون جو ہے آخر میں آ کے رکا ہے کے کی ویلیو اب کیا ہے ٹو یاد رہے یہ ٹو کیوں ہوئی ہے رینک بنی تھری کے کی ویلیو ہے ٹو یہ اب وہ دوسرا کیس ہے کہ از لیس دین اکول ٹو رینک آف رینک ایکس اس صورت میں اب ہم کہاں پہ تلاش کریں وہ فائنل نمبر جس کی ہمیں تلاش ہے یقیناً وہ ادھر نہیں ہو سکتا وہ اتنے حصے میں ہوگا تو پھر میں نے کیا کیا کہ نمبر سات اور یہ نو جو یہ جو دو حصے ہیں ان کو ڈسکارڈ کیا اس سے میرے پاس یہ چھوٹی سی ارے بن گئی 6 اور پانچ اور اس دفعہ دیکھیے میں نے کے کو اپڈیٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے یہ اوپر والا حصہ استعمال کیا ہے اس پہ بھی میں نے وہی سلیکٹ الگریدم چلایا اس میں پہلی کاروائی ایک پیوٹ کو چنو جو کہ نمبر 6 ہے اس کو چن کے میں نے پارٹیشننگ کی جس کا نتیجہ یہاں پہ اب ہے آپ کے سامنے یہاں پہ پانچ جو ہے وہ چھ سے پہلے آ جائے گا 6 سے بعد کوئی نمبر نہیں اب آپ چھ کی پوزیشن دیکھیے یہ دیکھیے یہ پیوٹ ایلیمنٹ ہے اس کی رینک کیا ہے اتنی چھوٹی سی ارے میں وہ دو ہے K کی ویلو کیا ہے دو اس حساب سے اب یہ وہ جو تیسرا کیس تھا بلکہ اسٹیٹمنٹ کا پہلا کیس تھا کہ اگر K کی ویلو اس پیوٹ کی پوزیشن جو ہے اس کے برابر ہے تو پھر کیا ہوا آپ کو وہ فائنل آنسر مل گیا اور آنسر کیا ہے نمبر چھ اور میں نے اب یہ انڈیکیٹ کیا ڈن یہاں پہ آپ ڈبل چیک کرنے کے لیے واپس اس ارے پہ جائیے اصل میں یہ نمبرز جو ہیں یہ ترتیب سے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تو اگر میں ان کو سولٹ کر دیتا تو کیا بنتا ادھر بنتا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور نو یہ نمبرز اس ترتیب میں آ جاتے اور پھر اگر میں آپ سے پوچھتا کہ اس میں سے چھٹی رینک والا کون سا ہے تو آپ فوراً کہتے نمبر 6 جو کہ اب ہمارا نتیجہ ہے تو جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے کس طرح ہم پیوٹ چوز کرتے ہیں پارٹیشن کرتے ہیں پیوٹ ایلیمنٹ کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم کے کی ویلیو سے کمپیر کرتے ہیں اور اس کمپیرزن کی بنا پہ یا تو ہم اس کا نچلا حصہ یا جیسے کہ یہاں پہ ہوا اوپر والا حصہ اس میں جا کے تلاش کرتے ہیں اور اس میں اب آپ کو وہ ڈیوائڈ اینڈ بھی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ہم ڈویژن کرتے جا رہے ہیں اور ہر ڈویژن کی بنا پہ ایک چھوٹا حصہ بنتا جا رہا ہے اور فائنلی ہمیں وہ جواب ملا البتہ جو ایشن کہ ہم ان حصوں کو واپس جوڑ کے پوری ارے نہیں بناتے ہم سورٹنگ نہیں کر رہے ہم سمپلی جس حصے میں ہمیں امید نہیں اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں یہ وہ ویریشن ہے ڈیوائڈ اینڈ کونکر پہ جس کی بنا پہ یہ سیو ایلگردم بنا ہے یہ سیو جو ہے جیسے وہ جالی ہوتی ہے جسے آپ آٹا آٹے کو چھاننے یا کسی کو چھاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ سیو اس سے بنا ہے کہ کس طرح دیکھے ہم اس ارے کے حصے چھانتے جا رہے ہیں کہ ہمیں آخر میں چھوٹا سا حصہ ملے جس میں ہمارا جواب موجود ہے مجھے امید ہے کہ اس تصویری خاکے سے اس الگردم کی اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کاروائی کیسے ہو رہی ہے میری تجویز ہے کہ آپ بھی اس الگریدم کو سامنے رکھ کے ایک ارے لے کے اس کے اوپر یہ ہینڈ ایکسیشن کریں یہ ضروری ہے کہ آپ اس الگریدم کو سمجھے بعد میں ہم اس کے انالیسز بھی کریں گے اس میں دو تین باتیں ابھی رہتی ہیں پہلی بات کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کیسے چوز کریں گے یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم رینڈملی کسی کو چن لیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے البتہ اس کے اور بہتر طریقے بھی موجود ہیں بلکہ یہ کاروائی فی الحال ہم یہاں پہ نہیں کریں گے جب ہم کوئک سارٹ کی بات کریں گے جہاں پہ یہی پارٹیشننگ الگریدم استعمال ہوتا ہے یہ دوبارہ آئے گا تب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارا اگلا کام جو اب انس کا رہتا ہے یہ سلیکشن الگریدم ہم نے سمجھا البتہ وہی بات کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ الگریدم واقع ہی شارٹنگ سے بہتر ہے پہلی بات اس میں ہم سارٹنگ نہیں کر رہے ہاں یہ ضرور میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پارٹیشننگ الگریدم کوئک شارٹ میں استعمال ہوتا ہے اور کوئک شارٹ جو ہے وہ این لوگ ایلگردم ہے لیکن ہم سارٹنگ نہیں کر رہے بلکہ ہم چیزیں اس میں ڈسکارڈ کرتے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم پرابلم سائز کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں خیر اب ہم انالیس کریں گے جس کے نتیجے میں یہ بات واقعی سامنے آئے گی کہ یہ بہتر الگریدم ہے البتہ یہ کتنا بہتر ہے آج کا لیکچر چونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے میں یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کروں گا آپ کتاب میں سلیکشن کے بارے میں ضرور پڑھیے بلکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ یہ الگریدم ہاتھ سے ایکسی کر کے دیکھیں تاکہ آپ اس کے سٹیپس کو سمجھ سک... سکیں انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس کے انالیس مکمل کر لیں گے تب تک خدا حافظ